بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے سبق کے اندر ہم نماز کی سنتوں کا بیان کریں گے نماز کے اندر کون کون سی چیزیں سنت ہیں آج کے درس کے اندر انہی کو بیان کیا جائے گا پہلی سنت یہ ہے کہ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یعنی تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا یعنی انگلیوں کو جمع بھی نہیں کرنا اور تکلف کے ساتھ ان کو کشادہ بھی نہیں کرنا اپنے حال پر چھوڑ دینا یہ بھی سنت ہے اور رفعیدین کے وقت ہاتھ کانوں کی جانب اٹھاتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رخ ہونا یہ بھی سنت ہے بعض اوقات لوگ رفعیدین میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ انگلیوں کا پیٹ یا ہتھیلی کا پیٹ آسمان کی جانب کر دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے سنت یہ ہے ہتھیلی کا پیٹ اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ شریف کی جانب ہونا چاہیے اور بوقتے تکبیر سر نہ جھکا ہے یہ بھی سنت ہے کہ سر نیچے کی جانب جھکانا نہیں چاہیے بلکہ معمول کے مطابق رکھنا چاہیے اور تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت ہے یعنی تقبیر جب کہے گا تو اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے پہلے تکبیر نہ کہے بلکہ پہلے کانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کہ اور یہ پہلے ہاتھ اٹھانا اس وجہ سے سنت ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ نفی ہے اور اللہ اکبر یہ اسمات ہے ہاتھ اٹھا کر پہلے باطل کی نفی کی جاتی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اسمات کیا جاتا ہے تو نفی پہلے ہوتی ہے جس طرح لا الا اللہ لاح نفی یہاں پر پہلے ہے اور الا اللہ اس بات بعد میں ہے تو اسی طرح نماز کے اندر پہلے ہاتھ اٹھا کر نفی کرنی چاہیے باطل کی پھر اللہ اکبر کہ بات کرنا چاہیے کئی افراد کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ جو شدت اختیار کی جاتی ہے اور باطل کو چھیڑا جاتا ہے باطل کا رد کیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ پھر نماز کے قریب بھی مت جائیں ہماری تو نماز بھی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک خدا رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور اظہار نفرت نہ کیا جائے جب تک باطل کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری نماز بھی شروع نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمارے فقائے کے نے فرمایا پہلے کانوں کی جانب ہاتھ اٹھا باطل کی نفی کر اور اس نفی کے بعد کہے اللہ اکبر اب تیری نماز شروع ہوگی اور جب تک باطل سے یارانہ ہے اور باطل سے دوستانہ ہے وہ دوستانہ اور یارانہ دل کے اندر رکھ کر اللہ اکبر کہے گا تو اس کی نماز اللہ تعالی کے دربار میں درجہ قبولیت نہیں پائے گی پہلے کانوں کی جانب ہاتھ اٹھا کر باطل کی نفی کرنی ہے خدا رسول کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرنا ہے باطل کا پہلے رد کرنا ہے اور پھر کہنا ہے اللہ اکبر تو ہمارے فقاف فرماتے ہیں کہ کانوں کی جانب ہاتھ اٹھانا یہ نفی ہے اللہ اکبر یہ اس بات ہے نفی چونکہ اس بات سے پہلے ہوتی ہے تو لہذا رفع دن پہلے کرے اور اللہ اکبر تکبیر بعد میں کہیں اور اسی طرح دنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یا انگلینڈ کے لیے تقبیر کہی جاتی ہے وہاں پر بھی کانوں کی جانب ہاتھ اٹھانا پہلے سنت ہے اور تکبیر بعد میں کہنی ہے اور امام کا بلند آواز کے ساتھ تقبیر کہنا اور تسمی یعنی سمی اللہ منحمدہ کہنا اور اسی طرح سلام کے اندر السلام علیکم و اللہ یعنی یہ الفاظ امام کا بلند آواز سے کہنا یہ بھی سنت ہے یعنی یہاں پر جہر کرنا سنت ہے قرآب کے اندر تو جہر کرنا واجب ہوتا ہے جہری نماز کے اندر لیکن ان کے اندر جہر کرنا واجب نہیں ہے سنت ہے یعنی یہاں پر اگر جہر رہ جائے گا کوئی بندہ بھولے سے آہستہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا کیونکہ جہر کرنا یہاں پر سنت ہے اسی طرح ثنا پڑھنا یعنی سبحان نق اللہ اور اسی طرح تعبظ یعنی اعوذ اللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا اور آمین کہنا اور ان تمام کا آہستہ ہونا یہ ساری چیزیں سنت ہے اور پھر ان کے اندر ترتیب بھی یعنی پہلے سنا ہو پھر تعوض ہو پھر تسمیہ ہو یہ چیزیں بھی سنت ہیں اور یہ بھی سنت ہے کہ رکوع کے اندر تین دفعہ سبحان ربی العظیم کہے یعنی رکوع کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے اور تین تسبیحات پڑھنا سنت اسی طرح مرد کے لیے اپنی انگلیوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑنا اور انگلیاں کھلی رکھنا یہ بھی سنت ہے انگلیاں کھلی رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی ٹانگوں کو اپنے گٹنوں کو نیچے کی جانب دبا کر رکھے کہ ٹانگے بالکل سیدھی ہو جائیں کمان کی طرح نہ رہیں لیکن عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ انگلیاں بھی نہ کھولے محض گٹنوں پر ہاتھ رکھے اور اس کی ٹانگے بالکل سیدھی ہونا ضروری نہیں ہے ان کے اندر کمان رہ جائے یعنی محض وہ کٹنوں تک ہاتھ لے جائیں گی اور اسی طرح ٹانگوں کو سیدھا رکھنا اور انگلیاں کھلی کر کے کٹنوں کو پکڑنا ان کے لیے سنت نہیں ہے اور اسی طرح ہر تقبیر میں اللہ اکبر راہ پر جزم کرنا یہ بھی سنت ہے اور مرد کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ رقوق کے اندر اس کی پیٹ خوب بچھی ہوئی ہو ہمارے فکا فرماتے ہیں اس طرح پیٹ بچھی ہوئی ہو کہ سر اور پیٹ بالکل ایک سیدھ میں ہو کہ اس کے اوپر اگر جام پیالہ پانی کا بر کر رکھ دیا جائے تو اس سے پانی نہ گرے اس طرح پیٹ کو سیدھا رکھنا یہ سنت ہے اور عورت کے لیے پیٹ کو اس طرح سیدھا کرنا سنت نہیں ہے بلکہ وہ محض گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا دے اتنا ہی جھکنا اس کے لیے سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ رکو سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے ہاتھ لٹکتے چھوڑ دے یہ سنت ہے اور سمع اللہ لمن حمدہ ہاتھ کو ساکن کر کے پڑھنا اس کی حرکت ظاہر نہ ہو یہ بھی سنت ہے اور رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدیوں کے لیے اللہ مربانہ کہنا اور منفرد ہو تو پھر دونوں چیزیں کہے گا یہ سنت ہے اور سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے اور سجدہ میں تین دفعہ تسبیح یعنی سبحان اور بیل کہنا یہ بھی سنت ہے یعنی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب اور تسبیح کہنا سنت ہے سجدہ میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا یہ بھی سنت ہے سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جا رہا ہوگا پہلے گھٹنے زمین پر رکھے پھر ہاتھ رکھے پھر ناک رکھے پھر پیشانی رکھے اور اٹھنے میں اس کا الٹ کرے گا پہلے پیشانی اٹھائے گا پھر ناک اٹھائے گا پھر ہاتھ اٹھا کر گھٹنے پر رکھے گا اور گھٹنوں کے بل پھر اٹھے گا اس طریقے سے سجدہ میں جانا اور اس طریقے سے سجدہ سے اٹھنا یہ بھی سنت ہے اور مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ جب سجدا کرے تو بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے اور کلائیاں زمین پر بچھائے نہیں بلکہ جدا رکھے اس طریقے سے مرد کے لیے سجدہ کرنا سنت ہے لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ کلا بازو کربٹوں سے ملا دے اور پیٹ جو ہے رانوں سے ملا دے اور ران پنڈلیوں سے ملا دے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے سجدہ کرنا عورت کے لیے سنت ہے اور مرد کے لیے سجدے میں یہ بھی سنت ہے کہ اس کی پانچوں کی پانچوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگ جائیں یعنی ایک ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا ایک ہوتا ہے انگلیوں کا سرا اور ایک ہوتا ہے انگلیوں کا پیٹ یعنی نچلی طرف انگلیوں کا پیٹ لگانا ضروری ہے ایک ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض تین تین انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب اور پانچ پانچ انگلیوں کا پیٹ لگانا فرض ہے تو اس طرح دسوں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا مرد کے لیے سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ جب قاعدہ اولہ کرنے کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں کے زور پر اٹھے ہاں اگر کوئی بندہ کمزور ہے کہ وہ زمین پر ہاتھ رکھنا اس کی مجبوری ہے تو پھر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھ سکتا ہے